الان كان كان الان الاحرار ولهذا تناب على قرطوش جديد باب الحج والتفصيل دار جايزي لكن درواتنا مرجي جواز او اكثريه تحكم اذا دار جايزي هذا ولكن حل اولاده او ذو الذاهر يوك بقل قد النبي الرسول صلى الله عليه وسلم ذم النبي صلى الله عليه وسلم محركين فرذ يدعك المقصرون مفروضين كذلك تمام بشریانی نے تکتا دو اکھے لہذت محتل لے دو رتحل فرمانی میں جو پقلا فعل نبی علیہ السلام نے حارہ رسول اللہ وجد ابذری الذال دخلتے کامل اعراض الجنۃ کامل توجودہ قوازہ تھا کہ یستد باب جنۃ نجبت تھی باب اخلص عند العالم کامل کامل سفید توجہ بادت سے کامل سے تاریخ والا ہوں اس نے رشتے دار بس دھا بے ہو دور گا جی <laughs> <laughs> شرادن ایسا سدی کر کے صاحب کی تلخین صحابہ قال تعالى حكمك سبحانه كلمه تعالوا صاحبوا والمقين قل والمكثرين تدير فرنگا اوکا نبی نے کہا 24 ہیکٹر محلقین بتا دے لفارت الرمضان مری <تصفح> عادت نہ ایا مری اللہ نزلنا لیکن ویاک گنا پہلا نے محمر نے آج اللہ علیہ وسلم و قد ربن ان دو جائے اور یاک نے ابا کے مر نظریں فرنیانی میں جراجن لازم نے نے ابا جا دا دا اللہ اللہ دا دا اسلام جانا کہ نبی اللہ علیہ وسلم قصر کڑے دا محصد دیا وہ واقعی حجت اللہ علیہ وسلم کہ وہ قصر نہیں کڑے نبیسن حل کر رسول اللہ علیہ وسلم محقی ذکر شکریہ پی حجتی ہی ایک واقعی عمر طرق عزیر پاہے کہ حضر اسلام دو راوڑے را دا خبات اسلام راوڑے دا محقیب غالمان فتائینا انہو واقعیت الجاہرانہ کہ دا واقعیت جاہرانی دا یعنی واقعیت جاہرانے کے قصر دوارے سلسلسل اور تاکہ متوماتے کا نام ہے کہ ہم نے تو علیہان تمام مارما میں مارما میں مارما میں یہ بیان کر دیا کہ نہ فلاں نے اگر کا حلقہ و تفصیل دور اجزے ہے تو متوماتے بہ حق کی تفسیر اولاد اگر کا حدیث کے ذوال اشاره اب دلیت تو کیفیت طرح احرام دحل جائے داخل تاظر کہ وہ سے بغیر بے وسیقی ہے بے باستر کم گر بے آغدین تحصیل تفقارجی اتبادی نظر بحقی تفصیل اوراد ادھر کو تحلیق اور تحصیل دور درک حدیث کی دور رأس و جن انصار بالتفصیل فقط اشارہ افضریت ہے باب التفصیل المطمئنی افضریت تفصیل المطمئنی فلس و عمرین تکل جی احلال و عمرین بے لیمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکتا امر اصحاب و یتوفو بالبیت و بلسفو والمورا سم لیکن تفصیل افزن زیادہ مرغ نے کہ طواف زیارت علی کے فدی کی زیارت بیت اللہ اندا بہان دا ذریات دی نو کہ پیڈا فاضق رہچینا ہم جائز دا لیکن افضل یوم النہر کے ارض یار یوم النہر یہ باذلات تو طواف زیارت فراد دا اثر وقالات الزبیر عائشہ وابن عباس اخرا نبی صلی زیارت الیلہ اضا بتنمیذی کی مسند رضی ما بوخاری معلق ذکر کو تنمیذی کی مسند رضی اخرا نبی صلی زیارت الیلہ و جس کا اللہ زاہد علیہ الرحمۃ علیہم علیمی کی نبی علیہ السلام کے تفاسیرات تشریح کرے حال کے رسوس دا حدیث ال اخبار نبی علیہ السلام کی نبی علیہ السلام دورہ دی قافلہ طے دی نکلا عبداللہ اپنے جابر بن موروات البصرہ عبداللہ اپنے مرض جابر بن حُروات کے خلاف تھا کہ من نماز پڑھی میں مناقہ کرے کہ وہ مفہوم جابر نے روتے مفہوم تو ترجیح روات جابر پر محور رکھئی دکا حضا آت تفسیر و آت دا حد ذکر پہلکا مسلم ذکر پہلکا ابو داود ذکر پہلکا لابد جاہت دے پہلے احوار دا حجبانی تو ترجیح روات دو عبداللہ ابن عمر رکھئی و تدبیق دا دی فرضی مند نبیر سرات و سلام فا مکم کی کڑیو سپنی جابر ہوئی و کم چی فمنا کے لئے نا حضا نتلی مند دے آگے حاصل دارچہ رواات متفق بھی فدیبانی اصل تفسیلی رواات دعفظ اللہ نمر رضا ہو دعفظ اللہ رضا ہو کہ جی دورہ ذکرے دے صرف مات پکیم بمک کے سلاف دے ذات ان سیکھی گئے اکھرم نبی رسول صلی اللہ رضی اللہ رضی شکال دے و جنہ قاضل ذہاب مفضلیت سنجی پکرن نبی رسول صلی اللہ رضا ہے و با پردہ ہوئے نبی رحمتہ اللہ علیہ اس پہ نشبیذ تاخیر جاءز ہے اگر کاوزل یوم النحر کے بعد ملکت زیارت یوم النحر زیارت یوم النحر رضی اللہ مجزا اقرا اب جاء تاخیر اجاز النبی صلی اللہ علیہ تاکید تاخیر زیارات ازل اللیل او دین توجی اقرا النبی صلی اللہ علیہ اب یات الى جانب اللیل ذنچ بعینش اللہ جانب اللہ حضرت دوال طواب پھرے دے اور باز دوال وقت سرے شپیتنی دے دے گا اللہ جانب اللہ حضرت دوال طواب پھرے دے درین جواب اشارت دی درین جواب تاہیمان بخاری پرید کرنہ بی حسان دوافدے رواز سکرے دا نا قالنا ابو نائیم حدثنا سکھان دے سکرے دا یہ دے از جارت کو متبادر طوافے زیارت تے جمرت نہیں دباو تے ہمارا دینا اغن دے زیارت اطلاع لگا تھا کہ تو طواف رکنے باہر ہی تھی گن دار کے پس زیارت بیت اللہ تے کم طواف نبویہ کی واہکم زیارت تھی علیہ ہدیہ ہمارا طوافات نبویہ دی صلی اللہ علیہ اقرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم از زیارتاں این زیارت بیت اللہ پہ پہ بار ثواب ترا چھپتا ہمارا طوافات نبویہ دی لگا سوں کہ بے انہو صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم قانے زورن بیتا کل لڑیتی من لیالی منا دارگی ابن حبان رواز جیشی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کرا منا نوافص راگے وہ بیت نتوافی بنیوکو لاک بیت تبیر آگے نبیر صلی اللہ علیہ وسلم کوافی نفلی لپارا لکھا آیا ودلہ علیہو دو منا کی چیدری شپیوی تشپیو براتا نبیر صلی اللہ علیہ وسلم بیت توافی کوا بیبتا ستینا مرات آ اج منا داد اخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم از زیارتیں طواف نبی کی پھا کے زیارت میں طلارہ دشوی دشوی نبی رسن طواف نبی کولوں اس پدیمانے بیرد کرے کام یزور بیتہ پل لالتن من دیالی مینا اون نبی رسلام ملاقات پہ اور زیارت دے کو بتاو صلی کام یزور بیتہ کول من دیالی مینا ملاقات دے کو بیت نبی طواف ہر شپ کی دشکو دریالی اون چادرش پی دی دشپی ویلا انہاں تک تدریج وہ کہ نبی رسالۃ محمد ماں زمیدہ تو اپ کو کبھی کبھی سمرا ذات رضی اللہ مراد کا ولی اب رسول نبی سعد جاتے ال لیلا ازو جن ذکر کایب و یذكر علی بن عباس داد دی درید تابین تایید دی امام بخاری دی تابیت اشارہ کی اس کو ان ابن عباس علی بن علی حسن ابن عباس ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان ایامنا نبی قال رسول بيت ايامنا براقات به قد بيت الله طيامنا کی اذا لو مالو کی زیارت تمرات اجر جاز تواب نفی دے فقال بنائی دا مالو زاد جو پر متا زیارت یمن لہ انو ثواب واحد اور حقیقی ذکر شی دی جی لو قالو تو اپ نے قد تو با دا دا تواف دی لگا ثواب پہلے ثم یقین به رحمۃ ثم یت من لا تاب مننا تین متجمع باب دار اذا يوم النحر سمایا تجی مینا یا نیوم النحر اور فوا عبد الرضا ان تو موکوف دے حضرات محفوظی کر کے سنی بری قال حدثنا زید اللہ دا بوتے جس تو صحابہ کی شے دے ہم میند روات دو سبودرش روان رواں کے تصنیف مدارک کے فوائد پک ہوئے تھے ہاں قال اللہ کر دیا تو بارہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منگو تو اپے وے مترجم مطلب باب دے فاز ناففد نہم النحر دیوچنا فضیلت الزیارت یہ نہ حرم اللہ من تو بوز بکر ذات پر کی فاز و سفیتہ دماغ رہا باراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مر مراجہ نے کے سماع مر گئے نے بریلے یاریت متابن میں سرے اثر آراذن نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حامرذ رجل من علی الٰوکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثیرلہ من علی او قولت یا رسول اللہ میں نہ حالہہ بیمار قال حابۃ تماہیا کیا تھابل بننا فلا میں میں تو نے وجی میں تو نے وجی تو اپ کے بیزے کڑے دیکھ لے اور کذائی ساتھ جب تو ابھی بعدے اگر بندے ساری اور کذائی ساری کہ نبی نے ساری اور کنے بلی سن ساری کہ ٹولا قافی نبی ساری تو ذا سبب حادثہ ٹولا قافی تھی زعما سبحہ احابس تقول قال حبنا احب سے ہا مخصوص ہے احابس تماحیا ذا بے سالوں کے تو پھر کوئی میں کوئی ساری کی مجدے ساری کی نظام میں سے ساری اور جزئی ساری میں ٹولا قافلہ اور ټول جماعت بے ساری و مہاترمین میرے خطاب قابل کو صحیح مذکر سرا یا شرافت یا بدر الاشخاص ان مہاترمین یاس اللہ اپ دی خطاب قالو خرجو دی بار مستقل با ملکہ معلوم ادا سے بحیزے سے اخرجو ذو ذی و یذکر ان قاسم اور با وانا سدہ نے حسد کی فضے کی نا ذا بیان و متابعات کہ وہ نے کہی نحق سا قبل آسن ناسن حسن حسن را کی خلاف ترتیب کی جی ترتیب تو کلا واجب دین کے ساتھ دل ستو لازمی کی کہ ما بہن نہ ہوی نام مذکورات ظاہر نہ سوا مجمع سب کو جو مہر کے لا حرج لا حرج امام ابو حنفی کر کے چدانہ ظاہرہ جو فرعی مراد عز دین اللہ ذکر دی روایت عبد اللہ بن عباس ہو دے او تا نے من پکا ملک مصنفہ ابن بی شبہ کے امام تو من قطم شیم من نس کیا کرا پڑھو کے پر مقام آیا ر سکر فلہ فرزمہ اور شامل ہے کہ اس میں رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاء صحابہ کو خدا کار پای۔ تقاضا الحج دی کو انہوں ابا تعالی تعلیم کردہ نبیا جہالت ما قبر نہ لے۔ کار مان سے ما قبر لا حج فضت دی۔ زرمہ بعد امام صاحب کرچی وشتہ کہ فست دی نہ پہگا کہ رم قاول لگا۔ ترتیب تقاضات حرم اول لاو رم رسل زرمہ اور رم اول لاو ساتھ فٹیم کی دا اور ذی رسک ل زوات فلنا اور خلق قبل ای ذبح ماك يا اهل او ذبح ماك الا جاهلا يا فيره باني يا ذوي الجهل بالاحكامنا الحكم سديد اختلاف ذكرهم وياتى عنا ما قال اسم الله تبارك وتعالى تراءت يتووا النبيين من اباغن النبي دون علمنا بالله تكن ذكرا تكن غلني كما تذكر اباغن قالا كانا انزلهم في يوم النار يوم النار بيننا باقول الله هرجا فقال اذا ولا هرجا قالوا من برماك يا الله هرجا جوائز الفجال الدعاء اندر جمرا جو جائز لا تجالوا دعاء حکم کراسی ہے تو دعاء پر پر سے مڑوے جو پر سے پرشنت لے کے اندر اندر سوئی ان دعاء کی چیز ہے نا دلیل جو جائز را بغیر ضرورتیں کہ میں نا بغیر ضرورتیں ضرورت میں نہ والے چفسادہ واضح سے تو جت مقام بکار مجاز جوائز الفجال مالا دعاء جوائز الفجال بکار ہیں اندر جمرا نہ تو جو میرے پوہا کہ ہیں ان کے ان کے چلا ہے انا انا صلی اللہ علیہ امرنا رسول اللہ فقال الرجل لما دفع قال انا ذاهب قال اذهب فقال لما ذهب فانها في اليوم جن جنته كده قال قال حدثنا خالد بن ايوب حدثنا حدثنا ابي حدثنا من قال حدثني الدري على ان الله بن عامر بن عاك دعونا غيرنا ليس ترى يقتل يمنا رقم عليه قال لكم كلمه الباذل يقتل قال ولكن ذكروا كفار سب کی کی کی کی کی دا کی کی کیلاقات اذا قال فضل قال اے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم عند الجمرہ وہ الصلو حذی و صلو ناں دیکھتا ہے کہ یوجد مناقد کی کو مذکورا حدیث کی دغنی اور کی پرور حدیث کی ذات تو تم بہادر کی جوگر طریقے دیا اور ماروش اس بعض ترنے لا حرج لرجنا يا ذا لثيثه حرب دو وجه دي كارن سولنا تقديم داخل وما صيله وما ذلك ما جاي ان الى الى قلاي غلا هرجا و ذات نظر میڈو گیا